رب ن ل کلو بن بہ ہی تن بل مل ترم انلو رب ن ج لا ریب فيه ان لا يُخْلِفُ پرور اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ ت نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے اے ہمارے پروردگار بے شک تو اس دن کے جس میں کوئی شک نہیں سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا آمین